سوال ہے کہ رمضان کے قضا روزے شوال میں ہی رکھ لینے چاہیے کیا یا عمر بھر میں کبھی بھی رکھ سکتا ہے دیکھیں فرض جو انسان کے ذمے ہوتا ہے نا وہ قرض ہوتا ہے اب زندگی بھر اس کے اوپر قرض تو رہے گا وہ اس نے ادا نہیں کیا اگر وہ بلوغت کے پہلے سال کے روزے بھی اس کے اوپر فرض ہیں اور اس نے ابھی تک ادا نہیں کیا اور وہ آج کئی سال گزر گئے اس بات کو بھی تو اس کے ذمے ہے تو قرض ہی وہ ایسا نہیں کہ اس کے ذمے سے اتر گیا اب فرض کو جتنا مؤخر کرتے جائیں گے اس کی قزا جتنی دیر سے کریں گے اتنا زیادہ اس کا جو ہے گناہ بھی آگے بڑھتا ہے جیسے زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ جیسے ہی فرض ہو جائے تو اس کو ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے سال گزر گیا نصاب پہ تو جلد از جلد زکوٰوٰوٰوٰوٰوات ادا کرنی چاہیے کر دینی چاہیے اب رمضان کے روزے آپ کے ذمہ اگر قزا ہوئے ہیں تو شوال میں پہلی فرصت میں آپ رکھ لیں شوال کے جو چھ روزے ہیں اس سے بھی اس کو مقدم کر کے پہلے فرض روزوں کے قضا کر لیں اس لیے کہ زندگی کا پتہ نہیں ہوتا ہمیں نہیں پتا کہ کل ہمیں یا ایک منٹ کے بعد ہماری یا ایک سیکنڈ کے بعد ہماری زندگی ہے یا نہیں ہے اس لیے بزرگوں سے سنا کہ قرض فرض اور مرض ان تین چیزوں سے جتنا جلدی ہو سکے خلاصے حاصل کرنی چاہیے قرض اگر کسی پہ ہے تو اس کوشش کرے کہ پہلے قرض ادا کرے پھر اپنی دوسری ضروریات کو پورا کریں فرض انسان کے ذمہ ہے تو پہلے اس کو ادا کرے پھر نوافل کی طرف جائے کہ جس کے ذمہ فرض ہیں تو اس کے نوافل بھی معلق رہتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں قبول نہیں ہوتے اور اسی طرح مرض اگر انسان کو کوئی بیماری ہے تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کا جلد از تدارک اس کا علاج کرا لینا چاہیے کیونکہ یہ جسم بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم عطا کیا ہے تو اس کی نگہداشت کرنا ہمارے لیے لازم ہے اسی لیے جان کی حفاظت بھی فرض ہے انسان ایسا نہیں کہ نہیں نہیں مسئلہ نہیں ہے اب جان بوجھ کر اپنے آپ کو جوکھم میں ڈالنا جان بوجھ کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا یہ بھی درست بات نہیں ہے اگر انسان کو پتہ ہے کہ مجھے کسی چیز سے نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس چیز سے بچنے کی حتی البصا حتی السطاعت کوشش کریں کہ رمضان کے روزے جتنا جلدی ہو سکے جلد از جلد ادا کر لینے چاہیے و اللہ تعالیٰ عالم و